الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد والا اجمعین اما بعد صحیح البخاری سے کتاب الرقاق کے کچھ ابواب اور ان ابواب میں موجود کچھ احادیث کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور مقصود اس کا یہ ہے کہ ہمارے دل نرم ہو تاکہ آخر کی تیاری میں دنیا کی محبت اور دلوں کی قساوت مانے نہ بنے پچھلی مجلس میں ہم نے قرآن کریم کی آیت دیکھی اس میں اللہ تعالی فرماتا ہے الْغُرُورِ تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہو گیا امن الدُّنْيَا إِلَّا اللہ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی کی سے زیادہ کچھ نہیں اس میں اللہ العالمین نے انسان کو اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور توجہ دلائی ہے کہ جن مسائل کو وہ اصل سمجھتا ہے وہ اصل نہیں اصل مسئلہ آ کا ہے دنیا کے مسائل سامنے ہونے کی وجہ سے بڑے دکھائی دیتے ہیں لیکن بڑے مسائل وہ ہیں جو دور ہیں جو مرنے کے بعد سامنے آنے والے ہیں عموماً جو چیز قریب ہوتی ہے انسان اس کو ہی بڑا سمجھ لیتا ہے اس کی فکر کرتا ہے اس کے حل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن اصل مسئلہ آخرت کا ہے اور وہ بڑا مسئلہ ہے اس اسے انسان کو دنیا کے مسائل کی وجہ سے آخرت کے بارے میں غافل نہیں ہونا چاہیے اور آخرت سے غافل کرنے والی چیزیں ان میں ایک بہت بڑی چیز العمل ہے امیدوں کا طویل ہونا لمبی لمبی امیدیں باندھ لینا مجھے دنیا میں یہ کرنا ہے یہ اچیو کرنا ہے اتنا حاصل کرنا ہے اتنا جمع کرنا ہے یہ پوزیشن حاصل کرنی ہے اتنا پیسہ چاہیے اتنے بینک بیلنس چاہیے اتنے گھر بنانے اتنی گاڑیاں لینی ہے اتنے زیورات جمع کرنے ہیں انسان کا جو ایمبیشن ہے دنیا میں اور انسان کی جو چاہتے ہیں پانی کی یہ انسان کو اس طرح سے جکھڑ لیتی ہیں کہ وہ آخرت کی تیاری کے لیے کھل نہیں پاتا اسی لیے آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ چاہے نماز کا مسئلہ ہو دینی مجالس کا معاملہ ہو یا اس طرح کے دینی اعمال ہو تلاوت سے لے کر ذکر سے لے کر بہت سارے اعمال اگر آپ ان کے سامنے تذکرہ کریں تو وقت نہیں مل پاتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ دنیاوی مشاغل میں اتنے مصروف ہیں کہ اپنی آکرت کی تیاری کے لیے وقت نہیں نکال پاتے دنیا میں ہر آدمی کو اللہ وقت دیتا ہے غریب امیر بادشاہ فقیر اب وقت نہیں ملنا یہ کوئی عذر نہیں ہے انسان جہاں ہے اس کا وقت وہاں ہے یہ اس کا انتخاب ہوتا ہے ہم سب کے پاس وقت ہوتا ہے لیکن ہماری پرایورٹیز الگ ہوتی ہیں اگر آپ پرائرٹائز آکرت کو کریں تو آکرت والے امان کے لیے وقت مل جائے گا دنیا کے لیے نہیں ملے گا اگر آپ دنیا کو پرائرٹائز کریں دنیا کے لیے وقت ملے گا آکرت کے لیے نہیں ملے گا تو مسئلہ یہ نہیں کہ وقت ہے نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ترجیح کیا ہے آپ نے کس چیز کو ترجیح دی جسے دو آدمی آپ کو ایک ہی وقت میں بلا لے داو دے ظاہر بات ہے آپ دونوں جگہ نہیں جا سکتے اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ آپ نے کس کو ہاں کہا کس کو نہ کہا تو آپ کی ترجیح کیا ہے تو جو آدمی آخرت کا چاہنے والا ہے وہ دنیا میں ایڈجسٹ کرتا ہے آخرت میں نہیں جو دنیا کا چاہنے والا ہے وہ آخرت میں ایڈجسٹ کرتا ہے دنیا میں نہیں تو ہم کون ہیں یہ ہم کو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے خوش بہمی کی نگاہ سے نہیں اکثر ہم کیا دکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ویسا دیکھتے ہیں ہم کو کیا ہم ہیں ویسا دیکھنا چاہیے کھلی آنکھوں سے ہمارا ایک اپنا پرسپشن ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو دکھنے چاہیے اور ہم اس کو ہم سمجھنے لگتے ہیں وہ ہم نہیں وہ ہمارا خیالی ہم ہے وہ ہمارا تصوراتی ہم ہے ہم وہ ہیں جو ہیں اور بعض اوقات کسی تصویر کو جو آدمی سماج میں لے کے چلتا ہے سمجھنے لگتا ہے کہ میں یہ اور ویسا بننے سے رہ جاتا ہے عمل لمبی امیدیں تمنا انسان کو دنیا میں پھنسا دیتی ہیں اور آخرت سے دور کر دیتی ہیں اسی لیے امام البخاری نے یہاں یہ باب قائم کیا ہے اور اس میں آیت ذکر کی تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ دنیا کا مسئلہ اصل نہیں ہے دنیا ختم ہونے والی ہے اصل مسئلہ آخرت کا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی مشغولیت آخرت کے بارے میں محرومی کی طرف تجھ کو لے جائے ناکام تجھ کو کرتے ہیں دوسری آیت جو امام البخاری نے ذکر کی ہے وہ ہی ذر یا کلو و مکتاؤ فسوف خیال سورت الحجر کی آئس نمبر تین اللہ نے کفار کے بارے میں کہا ذر چھوڑو یا کلو و کہ وہ کھائیں اور دنیا میں مزہ کر لیں الامل اور ان کی تمنائیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھے سو جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا انہیں چھوڑ دو کہ دنیا میں کھانے پینے کی لذت وہ اٹھائیں اور ان کی لمبی لمبی تمنا یہاں کیا اچیو کرنا ہے یا ہمارے کیا گولز ہیں اسی میں وہ لگے رہے ہیں اور جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا جیسے یہ دنیا ختم ہو جائے گی ان کے سامنے حقیقت آ جائے گی کہ جس کے لیے وہ جیت لے رہے وہ ختم ہو گیا اور جس کے لیے ان کو جینا چاہیے تھا جس کو وہ نظر انداز کرتے رہے وہ سامنے آ گیا فصو فیال مرنے کے بعد انسان کے سامنے آ جائے گا کہ وہ کامیاب ہے کہ ناکام دنیا کی ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی سب کچھ چھوٹ جائے گا ساری چیزیں ایسا لگے گا جیسے کوئی حقیقت اس کی نہیں تھی کیونکہ آج سامنے ہے آج بہت بڑا ہے آپ خود غور کر لیں بچپن میں جو چیزیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھی آج اس کی حیثیت کیا ہے ایک آئس کریم نہیں ملا تو کتنا دکھ ہوتا تھا ایک کیک اگر نہیں ملا تو کتنا تکلیف ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی, چھوٹی چیزیں کھیل کود اور یہ سب چیزیں بچپن میں بچپن کا حصہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے بچپن میں جو ایشوز ہمارے تھے آج اس کی حیثیت ہمارے لیے کیا ہے خود ہماری زندگی میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک دور ہمارا تھا اس میں بہت سی سی چیزیں ایسی تھی جس کو ہم بہت امپورٹنٹ سمجھتے تھے آج یہ بچوں کا کھیل ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے اصل زندگی تو کو معلوم نہیں اپنے بچوں کو ہم بولتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بولتے ہیں اس کو بھی معلوم نہیں زندگی کیا ہے تو جب ہماری عمر میں آئے گا نا سمجھے گا اصل ایشوز کیا ہے تو جوتے کے لیے پریشان ہے یہ جوتا لینا تھا وہ مل گیا مجھ ٹی شرٹ میرا صحیح نہیں آ رہا ہے کورکا پاجامہ میرا صحیح نہیں ہے بٹن تھوڑے سے لمبا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پریشان ہو تو اصل مسئلے زندگی کے بعد میں آئیں گے جب شادی ہوگی نا سمجھے گا اس کو ہم بولتے ہیں ہمارے نزدیک ان کے ایشوز چھوٹے ہیں چاہے وہ بچپن کے ہو وہ جوانی کے ہو کیونکہ ہم اس کو پار کر چکے ہیں اور اب ہم ایسے دور میں پہنچ گئے اصل مسئلہ یہ ہے جو شادی کے بعد خاندان سنبھالنا بل دینا پیس بھرنا میڈیکل ایشوز پولیٹیکل ایشوز نہ جانے کتنے ایشوز تم کھیل تماشے میں پڑے ہو تم کو اصل زندگی بھی معلوم نہیں ہے خیر و ذرا ہونے تو شادی سب سمجھ میں آئے گا جب ذمہ داری سنبھالو گے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی بیمانہ ہے کھیل تماشا ہے کھیل میں پڑے ہوئے ہیں ہماری زندگی اصل ہے کیا ایسا بچپن میں جن چیزوں کو بڑا سمجھتا تھا جوانی میں آ کے بن بندی جوانی میں جن چیزوں کو بڑا سمجھتا تھا نکاح کے بعد بڑی عمر کے بعد آدھیڑ عمر میں پہنچ کے وہ بے مانا ہو گئی لیکن یہ سلسلہ رک گیا نہیں ہم بھی اسی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں جیسے بچپن میں جوانی میں پڑے ہوئے تھے اس عمر میں آ کے بھی اس سے بڑا ایشو ہے جو اس کے بعد آنے والا ہے اس کو تو ہم چھوڑ دی بچپن کے بعد جوانی پورن تھی اس کے بڑے ایشوز تھے جوانی کے بعد نکاح کے بعد کی زندگی اس کے بعد بڑھاپے کی زندگی اس کے ایشوز بڑے تھے لیکن سلسلہ ختم تھوڑی نہ ہوا ایک بڑا ایشو جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ مرنے کے بعد آنے والا ہے زندگی ختم تھوڑی نہ ہوئی اصل زندگی تو اب شروع ہونے والی ہے انجام کی زندگی اس کے ایشوز سب سے واقعی سیریس اور بڑے ہیں کیونکہ یہاں انسان تبدیلی لا سکتا ہے اصلاح کر سکتا ہے چینج کر سکتا ہے وا نہیں کر سکتا ہے ٹائم بتاؤ آگے ہر دلی کا قول آئے گا اسی باب میں اسی لیے بیان کیا اس کو کہ تن چیزوں کو ایشو سمجھ رہا ہو نہیں ہے اصل نہیں ہے یہ ٹھیک ہے چھوٹے موٹے مسائل ہے ان کو حل کرنا چاہیے لیکن اس کا دکھڑا لے کے تو بیٹھا ہوا ہے یہ اصل مسئلہ نہیں ہے اس سے بڑا دکھڑا ہے مرنے کے بعد اس کا کیا کیا تو تھی چھوٹے مسائل کے لیے پریشان ہے بڑے کے لیے زیادہ ہونا چاہیے اس کے لیے تو بے فکر اگر چھوٹے مسائل کی, کی وجہ سے تیری نیند خراب ہے تو بڑے مسائل کی وجہ سے تو اور زیادہ خراب ہونا چاہیے کامن سینس ہے لیکن نہیں یہ خراب آخرت کی وجہ سے تیری نیند کیوں اس لیے کہ ت نے آخرت کے مسئلے کو یا تو بھلا دیا یا تو, تو یقین نہیں رکھتا تو غفلت میں پڑا ہوا ہے یا پھر انکار میں تو امام البخاری نے آیت ذکر کی درخواؤ یہ کار کا طریقہ ہے کہ وہ آخرت کو بلا کے دنیا ہی کی زندگی میں بڑی بڑی تمنایں اور یہاں کی زندگی کے حساب سے بڑے بڑے پلاننگ کرتے ہیں ان کے پلاننگ دنیا ہی تک محدود ہوتے ہیں اور مسلمان بعض اوقات ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو ناپنے کے لیے ان کو فٹ پٹی بنا لیتا ہے ان کو ترازو بناتا ہے دیکھو بلکہ بعض اوقات مولوی لوگوں کو بھی لوگ مثال دیتے ہیں درد دیکھو دوسری قوموں کو ان کے جیسے بنو آپ مسلمانوں کو کیا بار بار آخرت آخرت بول رہے دنیا بھی تو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرماتا نا جبکہ ان کی زندگی میں آخرت کی تیاری کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے ان کو موری صاحب کہتے ہیں آخرت بھی تو ہے کہ نہیں ہے آپ کی زندگی میں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے کیونکہ آپ خود عید کی نماز میں دکھائی دیتے ہو یا پھر جمعہ کو بہت متقی گاہ رہے تھے بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا بھی تو ہے نا ان کی زندگی میں آخرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی عموما وہ اپنی دنیا کی کوششوں کو آتھیٹ کرنے کے لیے ایسا بولتے و نکرت کا کوئی کوئی دور دور تک بھی اس میں حصہ دکھائی نہیں دیتا ہے کامن سینس یہ ہے کہ جس زندگی میں جتنا رہنا اس کی تیاری اتنی ہونا چاہیے اور یہاں کب چھوڑ کے جانا ہے کب بس سے اترنا ہے آپ کو معلوم نہیں کب اتارتے بس والا اتر جاؤ چلو اسٹیشن آ گیا تمہارا ختم یہیں تک سواری تھی تمہاری اس کے بعد نہیں ختم ہو گیا تمہارا سفر جاؤ قبر میں کب اترنا ہے گاڑی سے ہم کو معلوم نہیں لیکن آپ دیکھیے کہ تیاری ہماری کیسی ہے لیکن آ میں جانا یقینی ہے وہاں کی تیاری کیسی ہے جہاں رہنا نہیں رہنا یقینی ہے اس کی تیاری کتنی ہے جہاں جانا یقینی ہے اس کی تیاری کتنی ہے سارا مدار یقین پر ہے سارمدار یقین پر ہے انسان کی زندگی کی کوششیں اس کے یقین کے تعوی ہوتی ہیں جیسا یقین ہوگا ویسی دوڑ لہذا زندگی کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے دل کے یقین کو صحیح کرنا چاہیے آخر کی فکر آخر کا یقین کہ وہ دل سے ایسے چمٹ جائے کہ جدا نہ ہو آپ نے دیکھیے دنیا کے اندر دنیا کی فکریں الگ نہیں ہوتی باہر بھی ہے گھر کی فکریں رہتی ہیں کھانا پینا گھر کا کرنا یہ کام باقی ہے فلاں بل بننا ہے نل خراب ہو گیا تو اس کو بنوا کے لینا ہے سب فکریں لگی رہتی ہیں چاہے کسی دعوت میں چلا جائے آپ بھی وہاں سے فون کر کے بولتا بھائی کر دو ادھر گھر میں چلا رہے ہیں سفر میں بھی جائے تو برابر وہاں کی فکر رکھتا ہے کوئی بیمار ہے تو برابر فون کرتا رہتا ہے کیونکہ وہاں اس کا دل لگا رہتا ہے وہ دل سے الگ نہیں ہوتا کیا آخرت ہمارے دلوں سے اس طرح سے چمٹی ہوئی ہے اور ہم کو سکھایا گیا اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جاگے تو آخرت یاد کر سوئے تو آخرت کو یاد کر سونا جاگنا تیرا اس پاٹ کے ساتھ ہونا چاہیے رات میں سوتے وقت اللہ مقین یاد آب تبعت مطلب اے اللہ جس دن تو بندوں کو واپس دوبارہ زندہ کرے گا اس دن مجھے عذاب سے بچا لے اللہ بسم کا اموت و احیا میں اپنے رب کے نام سے اللہ کے نام سے جیتا ہوں مرتا ہوں نیند سے بےدار ہو رہا ہے الحمد النشور یہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دی اور پلٹ کے واپس اسی کی طرف جانا ہے کیا یہ دعا رسم ہے یہ رسم نہیں یہ مومن کے لیے ایک یاد دامی ہے کہ تو جاگے سوئے آخرت کی فکر تیری زندگی سے ہٹنی نہیں چاہیے تو سوتے وقت یاد کر جیسے سو رہا ویسے ایک دن مرے گا اور تو بیدار ہوتے وقت یاد رکھ کہ جیسے آج بیدار ہو رہا ہے نیند سے قیامت کے دن بھی بیدار ہوگا حساب کے لیے آج تیاری کے لیے بیدار ہوتا ہے کل حساب کے لیے بیدار ہوگا تیاری کیے تھی آج کا دن پھر ملا دیکھ شکر کر اللہ کا کئی لوگوں کا معاملہ ختم فائل کلوز ہو گئی آج کی صبح وہ لوگ نہیں اٹھے کل تک تھے آج نہیں تجھ کو ایک اپرچونٹی اور ملی تیری فائل کلوز نہیں ہوئی تیاری کا شکر کر اللہ کا الحمد احیانا بعدما اماتنا کیا یہ یہ وہ شکر گزاری کے جذبات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے اللہ بہت احسان ہے مرانی میں آج اور دن درجات اونچے کرنے کے لیے توبہ کرنے کے لیے نیکیاں کرنے کے لیے اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کے لیے ایک موقع اور ملا کیونکہ پلٹ کے اسے یہ پاس جانا ہے تو یہ جو کیپیس ہے یہ آدمی کو دنیا کی لمبی لمبی تمنا سے روک دیتی ہے ٹھیک ہے انسان کا مستقبل کے لیے پلاننگ کرنا اسلام میں منع نہیں ہے زیادہ کمانا منع نہیں ہے دنیا میں اچھی پوزیشن پہ پہنچنا منع نہیں لیکن مقصد کو بھول کے نہیں کیا آدمی ساری چلا کے اسی میں لگا دے اور آسرت کو بھول جائے یہ کیا چیز ہے یہ انسان کے لیے نقصان دینے والی چیز ہے تو کفار کے بارے میں کہا جا رہو یہ کلو ایسم کر کہ وہ کھاتے رہیں اور دنیا میں تمتع کریں لذتیں اڑاتے رہیں وہ یو ہی اور ان کی تمنائیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا موت کے بعد ان کا فیوچر جو آخرت والا ہے انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کر رہے تھے ان کے عمل کی حیثیت ان کی لذتوں کی حیثیت ان کی زندگی کی کوششوں کی حیثیت بتا دے گا جو کچھ تم نے کیا سب فضول تھا تو یہ کفار کا شعار ہے العمل مسلمانوں کا نہیں جو آکرت کو نہیں مانتا ہے اس کی ساری امیدیں تمنا کس سے جڑی رہیں گی دنیا سے اس کے پاس دوسرا کانسیپٹ ہے ہی جو بھی کرنا ہے آج کر لے بھائی جو بھی مزہ اڑانے آج ہی اڑا لے کیوں کیونکہ کل کو مرنا ہے مٹی میں ملنا ہے ختم ہو جائیں گے سب لوگ تو اپنی زندگی کو ریسٹرکچر کر یہاں پہ اچھا کما اچھا کھا اپنا کریئر بنا یہ بنا وہ بنا موج کر اور انٹرٹینمنٹ کر بڑھا پتہ اچھا ہونا چاہیے پھر مر جا آخرت اس کے سامنے نہیں ہے وہ کفار ہے تیرے سامنے تو آکرت ہے نا تو تیری ساری فکریں موت تک ہی ہیں موت کے بعد کا کیا تیری تیاری صرف موت تک ہے موت کے بعد کا کیا تو تیرا کام یہ ہے کہ تو اس کو پرائرٹائز کر کیونکہ وہ بڑی اصل زندگی ہے اور چونکہ دنیا کی ضرورتیں بھی ساتھ میں لگی ہوئی ہیں اس کو بھی کرتا ہے والا مین دنیا دنیا میں جو تیرا جسہ ہے اس کو رول منصوب کیونکہ تو دنیا میں ہے یہ دارال اسباب ہے یہاں کوشش کرنی پڑتی ہے کر لیکن حاجت اور مقصد میں فرق ہوتا ہے حاجت کو مقصد مت بنا حاجت کو مقصد مت بنا حاجت کو ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھ اور گول کو گول بنا جیسے کوئی طالب علم ہے پڑھائی کے دوران میں یا بزنس مین ہے اس کو پروفٹ چاہیے بعض اوقات وہ ایک آت وقت کا کھانا چھوڑ بھی دیتے ہیں پڑھائی میں اتنا بزی ہوگا کہ کھانا بھول گیا ضرورت ہے کھانا اس کو ڈگری لینا گول ہے اس کا اس گول کے لیے وہ اپنی ضرورتوں کو نظر انداز بھی کر لیتا ہے تاجر بعض اوقات سیزن میں اتنا ہوتا ہے بزی اس کو ہلنے کے لیے بڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا وہ ایک آدھ وقت کا کھانا بھی نہیں کھاتا چلتا رہتا ہے کچھ بھی ایسے کھا لیتا ہے ایک دو لوگ میں کھا لیا پھر لگا رہتا ہے بزنس میں کیونکہ یہ سیزن ہے سیزن چلا گیا بزنس چھپ ہو جائے گا اس کے بعد ابھی کمانے کا وقت ہے وہ چیز کچھ بھی کھا لیا چل جاتا بعد میں آرام سے کھائیں گے ابھی سیزن ہے یہ ہمارا سیزن ہے دنیا کی زندگی ہمارا سیزن ہے یہ گیا واپس نہیں آئے گا اس سیزن میں آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا یہ میٹر کرتا ہے ضرورتیں کیسے بھی آدمی جی لیں بھئی ایک ٹرین میں آدمی سفر کر رہا ہے فسٹ کلاس میں ہے اور جو تھرڈ کلاس میں ہے پہنچنے والے کہاں ہیں وہ ایک ہی جگہ پہنچنے والے تھوڑی انکنوینئنس ہے ہم یاد رکھیے اس کو ہم انکنوینئنس کو فیلئر سمجھتے ہیں دنیا میں تکلیفیں ہیں تکلیف ناکامی نہیں ہے ناکامی ایک الگ چیز ہے تکلیف ایک الگ چیز ہے تکلیف کے باوجود ایک آدمی کامیاب ہو سکتا ہے اور راحت کے باوجود ایک آدمی ناکام ہو سکتا ہے ہم راحتوں کو کامیابی سمجھ لیتے ہیں تو راحت کا سارا سامان جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں ہم تکلیف کو انکنوینئنس کو ناکامی سمجھتے ہیں نہیں چاہتے تو ساری چیزوں سے ہم لوگ بچنے کی کوشش کرتے جس میں ہم کو انکنوینئنس دقت ہو ناکامی ڈینجر ہو چیز وہ آخرت میں آئے گی اللہ کے سامنے زلیل ہونا جہنم میں جانا ساری مخلوق کے سامنے بے دت ہونا دھتکارے جانا کوسط سے یہ ناکامی ہے رزلٹ کے دن فیل ہونا یہ ناکامی ہے ساری مخلوق ہے اس میں ضلیل ہو گئے ناکامی یہاں کی عزت چار لوگوں کے بیچ میں کیا کام کی جب وہاں بے عزت ہو رہا ہے آدمی پوری دنیا کے سامنے اولین و آخری انسان جناک فرشتے سب سامنے ہیں ان کے بیچ میں بے عزت ہو رہا اور اللہ کے ذلیل کی ہو رہا ہے اتنے بڑے مجمع میں آدمی ذلیل ہو رہا ہے وہ ذلت اصل ہے وہاں دونوں کھانا پڑ رہا ہے وہاں کھوتا ہوا حمی پینا پڑ رہا ہے وہ ذلت ہے تو یہ اصل چیز یاد رکھنے کی ہے لمبی امیدیں یہ کفار کا شیئر ہے مسلمانوں کا نہیں کیونکہ ان کے پاس آخرت کا تصور نہیں ہے ہمارے پاس آخرت بھی ہے اس لیے ہم کو اگر پلاننگ کرنا ہے تو ہم کو پوری زندگی کے لیے کرنا چاہیے دنیا پلس آخرت لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پلاننگز کہاں تک محدود رہتے دنیا تک کیوں اس لیے کہ ان کے بیچ میں رہتے ہوئے ان کو دیکھتے ہوئے ان کے سکسس کو دیکھتے ہوئے ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کے ذہنوں پر بھی وہی غالب آ جاتا ہے ان کے جیسے ہم بننے لگ جاتے ہیں منتشب امن طیم رحمۃ اللہ پرماتے ظاہر کا تشبہ تشباط کا تشب پیدا کرتا ہے لائف اسٹائل جب ان کا ہو جاتا ہے تو تھنکنگ بھی ان کی ہو جاتی ہے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے اصل آخرت ہے دنیا میں امام البخاری رحم اللہ نے ایک اور قول حضرت علی کا ذکر کیا ہے کہتے ہیں وقال علی ابن عبی طالب ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرت مقبلہ دنیا فیٹ دکھا کے جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے چلی آ رہی ہے قریب تر آ رہی ہے وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا مِّنْهُمَا بَنُونَ اور دنیا میں ہر ایک کے چاہنے والے آخرت کے چاہنے والے دنیا کے چاہنے والے فَكُونُ من ابنا ال ولا ہی من ابنا نبنا دنیا تو تم آکرت کے چاہنے والے بنو دنیا کے چاہنے والے مت بنو ان نلیا میں عمل ان حساب اس لیے کہ آج عمل کا دن ہے حساب نہیں وہ غدن حساب ان عمل اور کل حساب ہوگا لیکن عمل کا موقع ختم ہو جائے گا کل عمل نہیں کل حساب ہے آج حساب نہیں لیکن عمل کا موقع ہے کل حساب ہوگا عمل کا موقع نہیں رہے گا امام الباری نے اس کو مختصر روایت کیا اور عمل میں بظاہر سمجھ میں نہیں آتا لیکن ایک مکمل روایت جو اس باب میں ہے اصل روایت جو اس کو امام ابوداؤ نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے اس کے پورے الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی یہ عمل ہی سے متعلق ہے اس کے اصل الفاظ اس طرح سے ہیں علی فرماتے ہیں ان نما اقشم اتبا الا وقول العمل مجھے سب سے زیادہ تم پر ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں تم خواہشات کی پیروی کرنے نہ لگ جاؤ اور لمبی لمبی امیدیں باندھنے والے نہ بن جاؤ فعنت فعنبا الا یا سد عان الحق وہ دنیا اس لیے کہ خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں خواہشات جو بھی ہوتی ہیں لذتوں کی طلب خواہشات کی پیروی کرنا انسان کو حق سے روک دیتی ہے حق کی قبولیت سے حق پر چلنے سے روک دیتی ہے وہ ادک کی دنیا اور اسے بس دنیا ہی یاد دلاتی رہتی ہے وطول العمل آکر اور امیدوں کا لمبا کرنا انسان کو آخرت بھلا دیتا ہے لمبی لمبی دنیا کی جب پروگرام بناتا ہے آدمی بجٹ تو آثرت بھول جاتا ہو سارا دنیا ہی میں اس کا سارا کیونکہ فکر جو ہوگی کوشش ویسی ہوگی سارا بس اسی میں لگ جاتا ہے پھر کہا کہ وہ ان دنیا ان مقبل دنیا پیٹ دکھا کے جا رہی ہے اور آکرت قریب تر آ رہی ہے سامنے سے وہ لکھ لاحد منہ بنون اور ہر ایک کے چاہنے والے ہیں وقون امن ابنا الآرت والا ابنا <الدنيا> تو تم آخرت کے چاہنے والے بنو دنیا کے چاہنے والے نہیں تو ان علیوں میں عمل ان والا حساب وادن حساب ولا عمل اس لیے کہ آج عمل کا موقع ہے لیکن حساب نہیں اور کل حساب ہوگا لیکن عمل کا موقع ختم ہو جائے گا امام ابو داود نے اپنی کتاب ظلم میں اس کیا ہے ابن حضر الحم اللہ اس کے ضمن میں کہتے ہیں من اخذ بعض الحكماء قوله اتลีกی قول کے ضمن میں بعض علماء نے بعض حکما نے ایک بڑی حکمت کی بات کہی ہے کہتے ہیں اد دنیا مدبرت ول اخرت مقبلہ دنیا پیٹھ دکھا کے جا رہی ہے اور اخرت سامنے سے آ رہی ہے انسان کی طرف اخرت متوجہ ہے اب آ رہی ہے اخرت اس سے ملنا ہے آج اب ان لمن یوگ تعجب اس انسان پر کہ جو پیٹ دکھا کے جا رہی ہے چھوٹنے والی ہے اس کی طرف دوڑ رہا ہے اور جو سامنے سے آ رہی ہے جس سے ملنا چوٹنے والا نہیں ہے اس کو پیٹ دکھا کے جا رہا ہے یہ دنیا جو چھوٹنے والی ہے اس کے لیے دوڑ رہا ہے اور آخر جس سے فرار ممکن نہیں ہے उसको पेट दिखा रहा है उससे गफलत में पड़ा हुआ है सोचने की चीज हम एक बच्चे को जो इम्तहान से पहले खेलता कूदता है और पढ़ाई नहीं करता है डांट डांटते तेरा क्या होगा इम्तहान करीब है और तू खेल में लगा हुआ है तुझको पढ़ाई इम्तहान की तैयारी करनी चाहिए हर घर का किस्सा है यह बच्चे चूंकि खेलना चाहते हैं लगतों के आदि होते हैं उनको इतना बड़ा ذمہ داری کا احساس بچپن میں نہیں ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں ہم بہت سمارٹ ہیں اور ہم کو معلوم واقعی ذمہ داری کس کو کہتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پڑھائی کا وقت ہے بیٹا اب پڑھو گے نا زندگی بھر آرام کرو گے موج مستی کرو گے اور اب اگر کھیل کود میں وقت ضائع کیا تم نے بعد میں تم کو ہماری کمی پڑے گی بعد میں تم کو دوسروں کا محتاج بننا پڑے گا تکلیف اور دقت میں زندگی گزارو گے یہ پڑھائی کا دور سے استعمال کر لو بعد کی زندگی میں کامیابی تمہارے قدموں میں ہوگی ہم بچوں کو سکھاتے یہی لیسن ہم اپنے آپ کو سکھاتے کیا ہمارا بھی تو وہی معاملہ ہے کہ چار دن کی زندگی ہے اس بڑے امتحان کے لیے قبر میں پوچھا جائے گا مر مرب من نبیو یا حشر کے دن پوچھا جائے گا زندگی کس کام میں خرچ کی جوانی کی قوتوں کو کہاں کھپایا مال کراں سے کمائا, کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا جو جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا ٹیسٹ آنے والا ہے ہمارا تو جیسے بچہ ہم چاہتے کہ تیاری کرے ہم بھی تو تیاری کرنے چاہیے نا ہم کو بھی تو تیاری کرنا چاہیے اس کی تیاری ہے ہماری تو اگر وہ ہماری مذمت کا حقدار ہے کہ ہم نہیں وہ اگر غلطی کر رہا ہے تو کیا ہم نہیں کر رہے بلکہ افسوس کی بات یہ ہے وہ چھوٹے امتحان کے بارے میں غلطی کر رہا ہے اور ناکامی کا شکار ہے ہم اصل اور بڑے امتحان کے بارے میں ہے. تو زیادہ مذمت کے لائف ہم ہیں وہ چھوٹے میں پہلے ہم بڑے میں وہ فیل ہو کے پھر سے اگزام دے سکتا ہے ہم نہیں دے سکتے اور ایک آخر اتائے گی ان کے لیے جو پہلی مرتبہ میں ہاں فیل ہو گئے ایک موقع اور مانگیں گے لوگ ربنا اب بنا اب سرنا سمینا فرجینا نام ان اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا ہم نے سن لیا ہم کو واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کر کے آئے اللہ ہم کو یقین آ گیا اب سمجھ میں آ گیا واقعی کس چیز کے لیے جینا چاہیے تھا کیا کرنا چاہیے تھا اب سمجھا ایک بار دنیا میں واپس لوٹا دے اب ہم نیکمل کر کے آئیں گے واپس موقع نہیں ہے اس بچے کو تو موقع ہے لوگ سے اگلا امتحان دے سکتا ہو کالج والے کو بھی بیک لاگ پورے کر سکتا ہو ہمارے لیے موقع ہے کیا لیکن ہم اس بارے میں کتنے غافل پڑے ہوئے ہیں تو جاہل بڑے ہم ہیں یا وہ ہے؟ سوچنے کی چیز تو یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے جس سلف نے کہا کہ تاجوب اس پر جو پیٹ دکھا کے جانے والی کے پیچھے تو دوڑ رہا ہے اس کی طرف متوجہ ہے لیکن جو آخرت اس کی طرف آ رہی ہے جس سے فرار ممکن نہیں ہے اس کو پیٹ دکھائے ہوئے ہیں غابل پڑا ہوا ہے یہ اب تو اس کی چیز ہے اس بات میں امام البخاری نے ایک اور بھی ذکر کیا عبداللہ رضی اللہ کے کی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باکس بنایا اس طرح سے ایک لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ نے ایک چوکو اس طرح سے مرکبہ بنایا اور اس کے بیچ میں سے ایک لکیر باہر اور وہ جو بیچ سے لکیر باہر تک گئی اس کے باہر چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی اس طرح سے لکیریں بنا جو اس باہر نکلنے والے خط سے قریب قریب قریب ہے وقال انسان اور آپ نے کہا یہ انسان ہے وہی تم بحی او قد اور یہ اس کی موت ہے جو اس کو گھیرے ہوئے باکس وحادل هو اور یہ جو لمبی لکیر نکل رہی ہے جو موت کے باکس کے باہر تک جا رہی ہے اس کی تمنائیں اس کے سارے پروگرام ہیں وہ کیا کیا کرنا ہے اس کو زندگی میں وہاد اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ اس کو پیش آنے والی پریشانیاں ہیں جو زندگی میں آتی ہیں بیماری غم فقر فاقہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ف ان اقت اوحاد نہ شاہ ف ان اقت اوحادہ اگر یہ چوک جائے تو یہ اس کو جکڑ لیتا ہے یہ چوک جائے تو یہ جکڑ لیتا ہے یعنی پریشانی کبھی فخر و فخری سے بچا تو بیماری آ جاتی ہے کبھی کسی دکھ سے محفوظ ہو جائے تو کوئی دوسری پریشانی آ جاتی ہے تو ایک مصیبت سے بچا تو دوسری آ جاتی ہے سلسلہ چلتا رہتا ہے زندگی بھر ایک اور روایت ہے ہر تن سے اس میں کہا اور امام بخاری نے اس کے بعد یہ ذکر کیا اس کو خطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خطوط بنائے خطوط لائنز فقال ہل عمل وہاد اجلو یہ باہر نکلنے والا خط اس کی امیدیں تمنا اور یہ جو ہیرا ہوا ہے باکس یہ اس کی موت ہے تمنا میں پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قریب والا خط اس کو روک لیتا ہے اس کو موت آ جاتی ہے یعنی وہ اپنی زندگی کے بارے میں تمنا میں پڑا رہتا ہے مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ اچیو کرنا ہے اب یہ کام رہ گیا وہ کام باقی ہے اسی میں لگا رہتا ہے آخر کی تیاری نہیں کرتا بلکہ دنیا ہی کے پروگرام میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ اچانک موت آ جاتی ہے اور اس کی ساری تمناؤں پہ پانی پھیر دیتا آج کے دن دنیا میں کتنے لوگ مرے ہوں گے ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو یہ سوچ کے اٹھتے ہوں گے کہ آج مرنا ہے بہت مشکل سے کوئی بستر پہ پڑا ہو ایک اور ایک دم اس کی حالت ایسی ہو کینسر اور ایک دم آخری دنوں میں ہو شاید وہی ہو بلکہ بہت سے بیمار بھی امید رکھتے ہیں کہ شاید ٹھیک ہو جاؤ چلتا پھرتا آدمی ہے جو جاب پہ جا رہا ہے یا کہیں اور کام کر رہا ہے اتنے لوگ ہیں ایسے کون سوچتا ہے ایسا آج میرا آخری دن ہے لیکن گئے نہ ہو ایسے ہی ہم بھی جائیں گے شاید ہم کو معلوم نہ ہو کہ ہمارا وہ دن ہوگا لیکن تیاری اس کی ہے کہ ہماری اس کے بعد تیاری کا موقع نہیں ہے اس دن کے آنے سے پہلے تیاری کرنا بلکہ ہر دن کو تیاری والا دن بنانا ہے بھلے دنیا کی زندگی کے کام ہمارے چلتے رہے لیکن تیاری رکیے نہیں پیار بھی سانس لینا کبھی چھوڑتا ہے گھر میں ہے بازار میں ہے بیت الخلاء میں ہے سانس لینا چھوڑتا ہو نہیں اپنے وجود سے جدا ہوتا ہو نہیں آخر کی فکر ہمارے وجود کا حصہ ہونی چاہیے ہماری سوچ کا حصہ ہونی چاہیے سانسوں کی طرح ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہونا چاہیے ایک دن آنے والا ہے کہ ہم کو آخرت میں جانا ہے اس کی تیاری کر کے ہم کو جانا ہے میں ایک مشن پہ آیا ہوں ہم لوگوں کو اس خیال کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے میں ایک مشن پہ آیا ہوں دنیا میں مجھے آخرت کی تیاری کر کے اپنے آپ کو جنت کا ایلیجیبل بنا کے جانا ہے اگر میں نے نہیں کیا اور فیل پوری زندگی فیل تو بہت ضروری ہے کہ آدمی ہر وقت اس کو یاد رکھیں ہر وقت اس کو یاد رکھیں کوئی دن ہمارا ایسا نہ گزرے کہ ہم آخر کو یاد نہ رکھیں اب دیکھیں دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ نے سکھائی ہیں اگر واقعی معنی کے ساتھ آدمی ان دعاؤں کو جانتا ہو پڑھتا ہو اور ان دعاؤں کی کیفیات کو یاد رکھتے ہوئے پڑھتا ہو ایسے آدمی کے لیے رات دن تذکیر جاری ہے اس کو خطبے کی ضرورت نہیں الگ سے اس کو جھنجھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دعائیں خود اس کے لیے ایک ذریعہ بن جاتی ہے تذکیر کا جیسے میں نے دو دعائیں ذکر کی سونے جاگنے کی ایسی کتنی دعائیں آپ کو ہر دعا میں اس طرح کی بات ملے گی لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان دعاؤں کو رسم بنا لیا ہے بس ہم اس کو پڑھ لیتے لیکن دھیان نہیں دیتے جو پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر ایک وظیفہ ہمارے وہ بن گیا ہے وہ ایمان کی تازگی کا ذریعہ نہیں بنتا وہ محض ایک زبان سے پڑھنے والی چیز کی طرح بن کے رہ گیا ہے اگر ہم یہ دعائیں پڑھیں تو ہمارے دلوں کی اصلاح کے لیے ایک بہت بڑا وسیلہ ہمارے لیے میسر آ سکتا ہے یہ جو حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان کی زندگی محدود ہے اور موت آتی ہے اور اس سے پہلے کہ اس کی ساری تمنا پوری تمنا ہمیشہ اس باکس کے باہر ہی ہوتی ہے لیکن وہ باکس اس کو کٹ کر دیتا ہے یعنی موت انسان کی تمنا کو منقطع کر دیتی ہے انسان یہ سوچ کے نہیں چلتا ہے کہ میری زندگی مختصر ہے وہ یہ سوچ کے چلتا ہے مجھے بہت جینا ہے جبکہ وہ یہ جانتا ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے لیکن یہ بولنے کی بات ہے واقعی جس کو معلوم ہو اگر ہم کو بتا دے فرشتہ آ کے کل آپ کا آخری دن ہے کل مغرب میں آپ کا انتقال ہونے والا ہے بتائیے بہت ساری چیزیں جن کو ہم بڑے ایشو سمجھ رہے ہیں ان کی حیثیت کچرے کی طرح ہو جائے گی صرف اس وجہ سے کہ ہم کو بتایا گیا صرف اس وجہ سے کہ ہم کو بتایا گیا نہیں بتانا زیادہ خطرناک ہے کیونکہ کل شام تک نہیں آج شام تک اور کل صبح تک بھی ہو سکتا ہے یعنی کل شام تک اگر بتایا تو بہت ٹینشن آ جائے گا تو اس سے زیادہ ٹینشن ہے کہ معلوم نہیں صبح بھی ہو سکتا ہے اور جتنے لوگ مرے ہیں ان کو معلوم نہیں تھا کب مرنے والے ان, کو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کتنے ایکسیڈنٹس ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی خبر سن کے آفس سے وہ نکلا دوسرا بھائی اور ہاسپیٹل پہنچ رہا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو کے مرا ایسا ہوا ہے یہ فرضی بات نہیں کہہ رہا ہوں ایسے کتنے واقعات ہوتے ہیں کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا آدمی کے لیکن ہو جاتا ہے ایسا تو ہم اگر موت کو بلائے رکھیں آخرت کو بلائے رکھیں اور ہماری ساری فکریں دنیا ہی کے لیے ہوں تو یہ بہت افسوس کی چیز ہے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں او فل حدیث اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ وہ امیدوں کو کم کریں محدود کریں اور اس میں تقصیر کریں اور اچانک موت آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کریں اچانک موت آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کریں بھائی جو ہمیشہ تیاری میں لگا ہے فرشتے عزت کے ساتھ ہی لے جائیں گے اس کو ہر وقت جس کی فکر آخرت ہی کی تھی اس کو عزت سے ہی لے جائیں گے اللہ کی طرف سے اس کے لیے عزت ہی کا معاملہ ہوگا یا ائی النفس المطمئنہ ثم تتنزل عليهم اللا ولا فرشتے آ کے کہتے کہتے ہیں یہ ماں کے وقت ہوتا ہے کس کے لیے ہوتا ہے ان جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ہم آزاد نہیں ہے ہم بندے ہیں اللہ کے ہمارا ایک مالک ہے اس کا ایک حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے وہ حساب لے گا رب اللہ کا یہ مطلب ہے اس کے سوا کسی کی عبادت ہم نہیں کرتے وہی وہ ہمارا معبود ہے وہی وہ ہمارا رب ہے اس کے حکم کے مطابق یہ نہ ہے ہم آزاد نہیں ہیں ہمارا ایک رب ہے تم مستقام اپنے شکرار پر وہ جمے رہے اور انحراب سے بچتے ہوئے سیدھے چلتے رہے کیا ہوتا ہے ستنل تلولی مل جب موت آتی ہے فرشتے آتے ہیں فرشتے کیا کہتے ہیں اللہ چکا ولا کا ڈرو مت غمگین بھی مت ہو بی بچے چھوٹ رہے ہیں غمگین مت ہو دینی مجارس چھوٹ رہی ہیں رمگن مت عبادات اب نہیں کر پائیں گے ایک انسان کی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو مطبق. مطبق. کیا ہوگا؟ پکڑ ہوگی. سزا ملے گی اگلی منزلیں کیسی ہیں کبھی گیا نہیں نیا دیش ہے آج نبی ہوں میں کبھی اس راستے سے چلا نہیں ہوں ڈر مت نہ اولیا حکم فی الحال دنیا فل آکر ماں سے پہلے دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم دوست تمہارے تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے ڈرو مت اکیلے نہیں ہو تم وہ اب شروع بل جنت لطی تو اور ہاں اس جنت کی خوشخبری بھی سن لو ابھی اب سے اب مرا نہیں اب شروع اتی تم تو آدوم <عَدُون> اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا اب تک تم سے صرف وعدہ کیا جاتا رہا وعدہ سننا اب دیکھنے کو ملے گا کشت ہی انکوش کم اور اس جنت میں کیا ہے جو تمہارا جی چاہے سب ہے دنیا میں ایسا نہیں ہے دنیا میں انسان کی حاجت کے مطابق ہے چاہت کے مطابق نہیں ہے دنیا میں انسان کی حاجت کے مطابق ہے چاہت کے مطابق نہیں ہے جنت میں انسان کی حاجت نہیں ہے چاہت کے مطابق ہے و لکمفی ہا ماں تشتہ انپو سکو لمفی ہا اور جو مانگو گے آن ڈیمانڈ سب ملے گا دنیا میں غریبہ آدمی تھا کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کر سکتا تھا وہ مالک تو تھا نہیں حکم دے رہا ہاں یہ کرو یہ کرو تو, تو مالدار لوگ کرتے ہیں بڑے باس لوگ کرتے ہیں یہ فکر آدمی تھا بےچارا یہ تو سب کی ڈیمانڈ پوری کرتا تھا اب اس کی بھی ڈیمانڈ پوری ہوگی بول کیا چاہیے حکم دے ملے گا تو حکم دینے کی چاہت بھی پوری ہوگی اس کو ملک بھی بادشاہت ہوگی اس کی وہ پرستوں سے مانگے करो तो گا یہ کرو تو وہ کر کے تو ایک بادشاہ کی طرح ہوگا کس کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا آزاد زندگی نہیں گزاری اور پھر اپنے اس عہد کے مطابق جی اللہ کے حکموں کو پورا کیا تو یہاں جو رکاوٹ ہو کیا ہے رکاوٹ لمبی امید ہے آدمی ایک چیز کو جب اہمیت دیتا ہے تو دوسرے کو پسے پس ڈالتا ہے جب دنیا کو اہمیت دے گا تو نتیجہ کیا ہوگا آخرت پیچھے جائے گی لہذا انسان کو چاہیے کہ جہاں وہ دنیا کی تیاری کر رہا ہے کرے یہ بھی ذمہ داری ہے لیکن دنیا سے اتنا اس کو بڑا ایشو نہ بنا لے کہ آخر بھول جائے دنیا کو اتنا بڑا مسئلہ نہ بنا لے کہ آ کو بھول جائے دنیا کو اس کی حیثیت میں رکھے دنیا کو اس کی ویلیو جتنی ہے اس کو اتنی عزت دیں اس سے زیادہ عزت نہ دیں آخر کو زریل کر کے دنیا کو دنیا کو عزت نہ دے آخرت کو نظر انداز کر کے دنیا ہی کا غلام نہ بن کے رہ جائے دنیا ہی کی خوشاوت میں نہ لگا رہے بلکہ دنیا کو جو حیثیت اس کی ہے اتنی دے اصل آخرت کو اپنی زندگی میں جگا دے یہ بہت ضروری ہے ایک بہت اہم حدیث ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے جو اسی بات میں آئی اسے امام احمد نے اپنی کتاب ظخم میں روایت کیا ہے اور اسی طرح سے امام اتبرانی نے الاوسط میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور چھوٹے سے جملے میں ساری بیماری کا علاج اس میں آپ نے فرمایا اس امت کی بھلائی دو چیزوں میں الزہد والیقین زہد دنیا کی حقارت اور دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کرنا اور یقین آکرت کا یقین اللہ کے رب ہونے کا یقین اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم پر یقین وہ یا دیکھو آخر اور ان کا بار بارہ سب اس امت کا ہلاک ہوگا دو چیزوں کی وجہ سے بالبخل بخلی عمل کنجوسی کی وجہ سے اور لمبی لمبی تمنا اور امیدوں کی وجہ سے اگر غور کریں تو پہلی چیز دوسری کا نتیجہ ہے زہد اور یقین کی جوڑی لیکن زہد نتیجہ ہے یقین کا جب آخرت کا یقین ہو اللہ کے دینے کا یقین ہو اور دنیا کے فنا اور آخرت کی بقا کا یقین ہو تو انسان کی زندگی میں اپنے آپ رکھ جاتا ہے اور اگر لمبی لمبی تمنا ہو عمل تو بغل اپنے آپ آتا ہے جب سب مجھ کو کرنا میرے بڑے بڑے پروگرام ہیں بڑھاپے تک مجھ کو ضرورت پڑے گی تو پھر آدمی بچانا شروع کرتا ہے خرچ نہیں کرتا ہے میری ضرورت اتنی ہے میں دوسروں میں کہاں سے دوں میری اپنی ضرورت ہے جب تمنا لمبی ہو جاتی ہیں تو کنجوسی زندگی میں آتی ہے اور جب یقین کمزور ہو جاتا ہے تو آدمی کی زندگی میں ظخم نہیں ہوتا ہے جب آخرت کا یقین کمزور ہوتا ہے تو انسان کی زندگی میں عیاشی آتی کہ اصل دنیا ہی تو ہے جتنا انجوائے کر سکتے کرو لیکن آخرت جب سامنے ہوتی ہے تو آدمی دنیا میں تقلل کو برداشت کر لیتا ہے یہاں کیسا یہ روٹا جھوٹا کھا کے نکل جاؤ اصل تو آخرت ہے یہاں تھوڑا مڑا کیسا بھی چلا لو چل جائے گا رکنا تھوڑی ہم تو مسافر अमिया मुसाफिर सफर में क्या करता है? कहीं भी रोक लिया गाड़ी स्नैक्स खा लिया निकल गया घर में स्नैक्स भी चलता है उसका नहीं वो वतन है उसका लेकिन सफर में जाता है कुछ भी खा लेता है ठीक से नहीं मिला खाना कोई बात नहीं चलो सफर है भाई घर पर जाना है अपने को पहुंचना है एक वक्त का खाना मिल गया पेट भर गया बस हो गया तो सफर में जैसे जीता है ये सफर है इसको याद रखना जरूरी है ان میں ہجر ملا فرماتے ہیں من بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہتے ہیں من قسط ہو رہا وہی بات انہوں نے کہی کہ جس کی امیدیں کلید ہوتی ہیں لمبی لمبی تمنائیں نہیں ہوتی جو اپنی تمنا کو مختصر کر لیتا ہے اس کی زندگی میں زہد ڈالتا ہے زہد کا مطلب ہوتا ہے دنیا میں کم سے کم پر چلنا اور دنیا کو حقیق سمجھ کے چلنا دنیا کی عظمت نہیں ہونا چاہیے دل میں دنیا بہت زبردست ہے ماشاءاللہ بہت اچھی دنیا نہیں دنیا کی حقارت ہونا چاہیے آکرت کی عزم دل میں ہونا چاہیے وہ خیر خیرم ابکا کہتے ہیں جو اپنی امیدوں کو کلید کر لیتا ہے تصیر کر لیتا ہے اس کے اندر جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ تو منت الملی اب دیکھیں لمبی امیدوں کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں جب آدمی کی تمنائیں امیدیں بہت ہوتی ہیں جینے کی اور کمانے کی اور حاصل کرنے کی اور امبیشنس بہت ہوتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہتے ہیں الکسل پاک نمبر ایک اللہ کی فرما برداری میں سستی آتی ہے وہ آرمی دنیا میں چست ہوگا لیکن دین کے معاملے میں سست ہوگا کرے گا لیکن دینی دروس میں پابندی سے آئے گا نہیں بلکہ نمازوں کا بھی معاملہ گڑبڑ ہوگا تلاوت کا معاملہ گڑبڑ ہوگا لیکن آفس کے ڈاکومنٹ برابر پڑے گا آفس کی نیوز برابر پڑے گا جس کا جہاں دل لگا ہوتا ہے وہی آدمی کرتا رہتا ہے الکتار وہ تصویر کو بتتا لمبی لمبی امیدیں ہوتی ہیں اب جینا ہے بہت بھائی تو آدمی کیا کرتا ہے توبہ محاصر کرتا رہتا ہے آج کل تو رگبت دنیا وہ دنیا کی رغبت پیدا ہوتی ہے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے اچھا کپڑا اچھا لباس اچھی چیزیں اچھی موٹر گاڑی سب یہاں جینا ہی ہے تو سب کچھ اچھا اچھا چاہ چاہیے سیاخر اور آسر کو جاتا والقبر والثواب والعقاب وآحوال اس لیے کہ دل میں سختی چماتی ہے دل کی نرمی کا مدار ہے کن چیزوں پر کہتے دل کی نرمی اور اس کی صفا دل کا پاکیزہ ہونا اس کا مدار ہے موت قبر اور ثواب و عذاب اقاب اور قیامت کے احوال کا سامنے ہوتا ہے یہ بھی چیزیں آدمی کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں دل میں بسی ہوئی ہوتی ہیں تو آدمی کا دل نرم رہتا ہے ڈرا ڈرا سہما سہما فکر کرنے والا غمگین غلطی پر رونے والا اللہ تعالی سے کسی طرح سے اللہ راضی ہو جائے اللہ ناراض نہ ہو جائے میرے سے چوک ہو گئی ہمیشہ وہ اس طرح سے رہتا ہے دل نرم رہتا اس کا کما قال تعالى عليهم الامد اللہ نے فرمایا کہ ان پر ایک لمبا زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ طول العمل قلبی کا ذریعہ ہے لمبی لمبی امیدیں دل کو سخت کرتی ہیں پانچواں باب امام البخاری نے قائم کیا ہے باب من بلغ ستین فقد اعذر ممبل بالعمر اللہ تعالیٰ نے جو شخص ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ جائے اللہ تعالی نے عمر کے معاملے میں اس کے عذر کو ختم کر دیا کا معنی ہوتا ہے عذر کو ختم کر دینا اب اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں جس کی عمر ساٹھ سال کی ہو گئی اب اس کے پاس ایکسکیوز کوئی بہانہ نہیں ہے کہ مجھے عمل کا موقع نہیں ملا ساٹھ سال کیا کیا تھا اتنا ٹائم ملا تیرے پاس اتنا وقت ملا تجربہ اس کے لیے امام البخاری نے میں ذکر کی وجاءکم النذیر کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت لینے والا چاہے تو نصیحت لے لے وجاءکم النذیر اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا امام البخاری کہتے ہیں اس سے مراد الشیب ہے یعنی الشیب بڑھاپا بڑھاپا بھی آ پوری آیت کیا ہے قیامت کے دن کفار گناہ اللہ تعالی سے چیک چیک کے کہیں گے وہ ترین پیہا ربنا اخرجنا نامدن غیر نامن استریفون پیہا جہنم میں جہنمی چیخیں گے اور کہیں گے رب اخرجنا اخرج نام اے ہمارے رب اس جہنم سے ہم کو نکال دیا نعمل صالحا غیر کنہ نعمل تاکہ ہم وہ عمل کر کے آئے جو ہم نہیں کرتے تھے کرنے کے کام ہم نے نہیں کی اس لیے یہاں ہے اے اللہ ہم کو یہاں سے نکال دنیا میں ڈال ایک موقع دے تاکہ جو کام ہم نے نہیں کیا وہ کر کے آئے اس پر اللہ تعالیٰ سے کہے گا اب کرنے کی بات کر رہے ہو جا کے دنیا میں اولم نام ما مایا تدک کرو پی کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں کوئی ہوش میں آنے والا چاہے تو ہوش میں آ جائے وجہ جا النوی اور ڈرانے والا بھی تمہارے پاس آیا خبردار کرنے والا بھی تمہارے پاس آیا فدو او پما غالمی ام اب چکھو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں تم خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو تم پر یہ ظلم نہیں کیا جا رہا جہاں نام ڈالا گیا تم ظالم ہو کیونکہ یہاں آنے کا سبب تم بنے تم نے اپنے آپ کو لاتا ہے کوئی آدمی پہاڑ سے کود جائے اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں ذمہ دار کون ہے وہ خود ہے وہ خود ہے تو کودا لیے تیری حالت میں تو نہیں کودتا تو نہیں ہوتا تو گمراہی کے دل میں گرا اب دھس رہا ہے تو ذمہ دار ہے تو نے خود اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کیا قیامت کے دن لوگ وقت مانگیں گے اللہ سے سیکنڈ اپورچونٹی مانگیں گے اللہ تعالی کہے گا پہلے تم کو کتنی عمر دی گئی تھی کیا اتنی عمر نہیں دی کہ جس میں کوئی آدمی سوج بوجھ سے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا چاہے صحیح فیصلہ کرنا چاہے اپنی اصلاح کرنا چاہے عمل کرنا چاہے کر لیں اتنا ٹائم ملا تم کو اور ٹھیک ہے تم غفلت میں پڑے ہوئے تھے تمہارے سامنے تم کو جگانے والے بھی آئے ہمبیا آئے موت آئی دوسروں کی بڑھا پایا پا تمہارا یہ سب دیکھ کر بھی تم جاگے نہیں دوسروں کی موت تم کو یاد دلاتی رہی ایک دن تجھ کو بھی جانا ہے تم نے اس سے نصیحت نہیں کی تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ انسان موت کو بھلایا رکھتا ہے اور جس آدمی کے لیے ساٹھ سال اس کو عمر مل گئی اللہ کی طرف سے عمر کے معاملے میں اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا اس شخص کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں کہ اس کو ٹائم نہیں ملا عمل کرنے کے لیے مزید باتیں انشاءاللہ ہم نماز کے بعد دیکھیں گے ابو الخر استفادہ